کے بعد با... جن ننانوے نیکیوں کے بعد ایک برائی وہ کرا لے ایسی ننانوے نیکیاں وہ خود کروا لیتا ہے کر لے کر لے کر لے لیکن ننانوے کے بعد اس کا نشانہ یہ جی ہوتا ہے کہ اب جو سومی ہے نا وہ برائی ہوگی اب فرنگی یہی کر رہا ہے نشان ایک برائی اپنی حکومت کی سب سے بڑی برائی ہے اپنی حکومت والی اس کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں میں ہزاروں نے کیا کر رہا ہے جس کو ظاہری مسلمان نیکیاں سمجھتے ہیں یہ کتابوں کی آپ دیکھتے ہیں تباہ کا مسئلہ کتنا دیدہ زیب کام ہو رہا ہے دیکھو تو صحیح کیا کیا, کیا, کیا کیا ہو رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے کہ صرف عرب والے اور اجم والے میری خدمت اسلام پر مطمئن رہیں میں حکومت اپنی قائم رکھوں یہ لانتے یہی سمجھتے ہیں یہ تو اسلام کی خدمت کر رہا ہے اب سمجھ لگی میں اسلام کی حکومت ایک پل کے لیے گوارہ نہیں کرتا لیکن ان لائنوں کو دل ان کو میں نے ایسا بے وقوف بنانا ہے کہ یہ نیکیاں دکھاؤ ایک برائی کے لیے گل ہے عام یہ ابو نم <سلام> اشفانی لانتی وحابی عرب والے کتے جو ہیں نا دقاتیر جن کو کہتے ہیں اور ناسک البانی ہے فلان ہے یہ کتے جو کتابوں کی تباہ ہو رہی ہے یہ تھپ رہا ہے سلسلہ آ رہا ہے فلان تحقیقات کے دروازے کھل رہے ہیں رواج پر جرہ ہو رہی ہے راوی یہ ضعیف ہے یہ قوی ہے یہ فلان ہے ابو حنیفہ کا مذہب مطلب ٹھیک ہے فلان نہیں ادھر یہ رہ گئے فلان کر گئے کتی کا بچہ وہ ایسی باتوں میں تجھے تمہیں الجھا کر اور مسلم تمہارے ذریعے وہ مسلمانوں کو الجھانا چاہتا ہے تاکہ یہ غلامی میری پر ہمیشہ مطمئن رہیں حکومت میری رہے محکوم یہ رہیں میں تعذیب اپنی بغیرتی کی سب پھیلاتا رہوں ان کے گھروں میں بھی کفر سب کو شائع کر دوں ان لانتیوں کو کس چکر میں رکھوں یہ راوی ضعیفہ یہ راوی کبھی یہ راوی ضعیف بہن چھوڑ راوی کبھی چھوڑ دے یہ بتا قرآن مجید تو پکا ہے نا وہ تو تم بتاؤ تمہارے گھر میں تمہارے شہر میں تمہارے ملک میں قرآن ہے کتّی کا بچہ جب قرآن تمہارے پاس نہیں ہے قرآن کی حکومت ہی نہیں ہے تو اگر تم حدیث صحیح تک پہنچ بھی جاؤ کہ راوی جراک ٹھیک ہے جی ابو حنیفا سرکار نے اس حدیث پر عمل کیا لیکن وہ روایت ضعیف تھی تمہیں صحیح مل گئی وہ کتنی کا بچہ کوئی صحیح حدیش کے مطابق کو باہر ہو رہا ہے وہ تو سارا انگریز کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر رات حدیث پر جرا کیوں ہو رہی ہے کس کس رانگے چودے فیتنے نے کون انہوں ان پاوے سوائے اللہ کے فضل پہ کون پا سکتا باقاد بیان نے بنایا بابا فلانے شاہانے بابا بابا بابا دا داتا حضور, نے تینو بنایا داتا حضور نے تیری کھوتی نہیں بنایا تیری ماں کھوتی نہیں بنایا ایک چپا ٹھوکی سمجھ آئی کہ نہیں جہاز تیری بہن چپے ٹھوکی خرا جہاز تڈائی لے جانے تہاز سے اڈتے رہیے بہن چوہا گھر بیٹھی رہی کسی کا چپا دینا پہنچتا ماں نوتے لین اڈنا مہنا مسلمان زمین بننا ویخو کتے کا پوترا ہودر بہن کا چوڈا اڈ دیں کان بھی فرد گرجا بھی فرد آخا بندے انسان نے کمال ہوا میں اڑنا نہیں پر منافق منافق انسان کی ترقی کا ہوا میں اڑنا ہے بلکہ اس نے آخیا آج کے انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ لیا لیکن انسانوں کی طرح زمین میں رہنا نہیں سیکھا ہے انگریز کا کال ہے میں ٹیچر نے مذمت اقبال یہاں نام لائے اقبال یہاں نام یہاں نام نہ لے علم خودی کا. خودی اقبال نے تین چیزوں کا غیرت ایمان اور خرید آزادی ضمیر آزاد. آزاد رکھنا دل آزاد رکھنا بادشاہ ہر قسم اللہ رسول صرف تابے دار رکھنا آپ نے یہ اقبال کیا کیا ہے خود اقبال یہاں نلیل خودی کا کیوں ہوتے ختم کرنا رہے؟ نام کا مکتب سکول نشان ہی خودوانو کی سنانا ہے. لائق ہی نہیں شانڈیم لگی کتا کتاب پتا نہیں کلا پڑدیا دل نو ہو لگ پینا نہیں کر سکتی ہو لگ پی بال کا مذہب اگر کوئی آپ سے پوچھے نا جی سوفیانا احل... سوفیانا احل سنت و جماعت یعنی عقیدہ اق... اہل سنت اور نت... جڑے جی آف... افکار رکھنے والے صوفیہ تصویر صوفیہ اکرام لہذا اس کو کہو کہ سنی صوفی تھا تین چار جنے ہوئے جی تو اوکان جی دے مرضییاں دے حساب نا 1909 وچ اے روجو روجو کیتا مرضییاں تو بچ انکار کیتا ہے تے غیر مرضییاں دے مطابق ہے جڑا 1929 30 وچ جڑا پورا انہوں نے اس چیز پروگرام دے سب دےک موضوع ہے ریکارڈ جس ریکارڈ ہے 1914 یا 15 دو بار اپ نے تے پوری تصدیق کیتی کہ ٹھیک سی ہر لحاظ نا ٹھیک سولہ تو بعد ہر لحاظ بھی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی پہلے اگر کچھ آیا مکی تھی شاید تاز دیہ قدیار نے کیا سحر قدیم گزر سے میں ممکن نہیں بے چوب بے کلی گزر سے آد میں ممکن نہیں بے چوب بے کلی فرماتے ہیں موجودہ تعلیم سکولی نے پھر پرانا جادو پھرون والا تازہ کر دیا جس طرح فرون نے جادو کر کے جادووں کے ذریعے ہیں لوگوں کو اپنا بندہ بنا رکھا تھا اور خدا بنا بیٹھا تھا فرنگی کتا خود خدا بنا بیٹھا ہے اور سکولوں کو اپنا بندہ بنا رہا ہے اپنا غلام بنا رہا ہے اپنی عبادت پوجا پاٹ والا بنا رہا ہے گزرے ساز میں ممکن نہیں بے چوب کلیم جس طرح کے فرعون کے اس جادو کو توڑنے کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کا ڈنڈا کام آیا تھا نا اس وقت بھی اسی ڈنڈے کی ضرورت ہے بندہ گزر سکتا ہے دور میں ورنہ برباد ہو جائے گا ورنہ انگریز کو خدا مان بیٹھے گا کیا مطلب ڈنڈا کلیم کا کس کو کہا ہے اس نے ایمان کو کہا ہے کہ وہی ایمان اور خدا کے ساتھ وہی اعتقاد جو حضرت مرسا کریم کے دل شریف کے اندر تھا اس کی جھلک کوئی آئے گی تو پھر ہی بچ سکو کہ اس دور کے اندر ورنہ پھر انہوں کو پوجا پاٹ کرنے والے بن جاؤ گے ہے بھائی کباب ہے ملا کتا کہ یہ ترقی کا دور ہے وہ کہتا ہے یہ سہر قدیم پرانا جادو بھی اٹھا ہوا ہے لانتی ملا عقل ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عقل ایار ہے سوبیس بنا لیتی ہے عشق بے نہ نملہ ہے نہ زاہد نہ حقیق عشق بے نہ نملہ ہے نہ زاہد نہ حقیق پر ماندنی یہ عقل ہے بھائی جو سو فیس بنا لیتی ہے کبھی ملا بن جاتی ہے کبھی زاہد بن جاتی ہے کبھی حکیم بن جاتی ہے عشق سادہ ہے حضرت صاحب کی طرح نہ ملا ہے نہ زاہد ہے نہ حکیم ہے بس ایک مسلمان ہے غریبان محبت بحرام ایش ملزل ہے غریب محبت بحرام سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مکی جی محبت محبت کے جو مسافر ہوتے ہیں عیش منزل ان پر حرام ہوتا ہے سکون تلاش نہیں کرتا عاشق کی کوئی منزل نہیں ارے یہاں پر کیا اس کی تو جنت بھی منزل نہیں سوائے دیدار منزل ہے غریب محبت غریب غریب عربی کلاس استعمال کیا انہوں نے غریب مسافر کو کہتے ہیں محبت کا مسافر جو ہوتا ہے اس پر ایش منزل حرام ہے اور وہ فرماتے ہیں سنو یہ نہ سمجھو کہ وہ عاشق جو ہے حقیقت میں سارے مسافر ہیں دیکھنے میں مقیم نظر آتے ہیں واقعی سفر ہے دنیا مسالے خانہ ہے آگے فرماتے ہیں گراس میں راہ لو زیادہ سے سکیتے ہیں مانند تو دریا سے گزر سکیت ہے ماں ند نسی کو دریا سے گزر سکی ہے سبحان اللہ نسی پرماتم تو تتا کیوں بوجھل ہوا پھر نی اس جگ میں تیرا چلنا کی مشکل ہو گیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تو لاؤ زاد ٹکر پانی کے غم میں ہے فکر میں ہے اس وجہ سے تجھ سے چلا جا رہا ورنا جلے اگر یہ فکر چھوڑ دینا تو جس طرح ہوا پہاڑوں سے گزر جاتی ہے اتنا مشکل راستوں سے ہوا کی طرح تو بھی گزر جائے گا آہ! صرف کی فکر تمہیں جو سکول میں ڈال دی ہے وہ, وہ تمہیں برباد کر رہی ہے اس وجہ سے تو سیدھے راستے پر اپنی تو جو میدانی راستہ ہوتا ہے اس پر چلنے کے قابل نہیں ہے پہاڑی راستے کی یہ مطلب کہ تو اسلام کے اندر جو مسائل تکلیفیں آتی ہیں وہ کیسے برداشت کر کے تو دنیا میں چل سکتا ہے جب اوترا تیرہ تو تلاتے... انجینا مال ہوا کھڑا آگے سنو آخری شعر ہے مرد گر کا شکا سرمایا ہے آزاد دیو مرگی ارے مرد گر میں شکا سرما آیا ہے آزاد مرگی ہے کسی اور کی خاتر نساب ذرسی ہے کسی اور کی خاطر یہ کلاب زروسی ہے کسی اور کی پرماتا سونا جو اللہ کے مرد درویش ہوتے ہیں ان کا سرمایہ صرف دو چیزیں ہر غلامی سے آزاد ہو کر اللہ رسول کے فرما بردار رہ کر زندگی بسر کرنا اور اسی کے راستے میں مر جانا آزادی اور موت یہ اس کا سرمایہ ہے باقی رہا مال اکٹھا کر کے پھر نصاب نکالتے رہنا سونا اور چاندی کی زکات نکالتے رہنا یہ کسی اور کا ہے نصاب یہ کسی اور کا سرمایہ ہے فقیر کا سرمایہ ہے آزادی کے ساتھ زندہ رہو عشق کے ساتھ موت لے کر یہ کسی شعر کی ضرورت ہے یہ صاحب حال ہے میاں محمد بخش فرماندین نا درد مندوں محمد دےو خبر او جس پلے پھل بدے ہو آ لگی نہیں یہ کس کتاب سے پڑھا ہے بھائی یہ نظم کس کتاب سے پڑھی ہے بال جبریل سے بال یعنی ایسے باتیں میں کر رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کر لے تو جبریل کا پر تیرے ساتھ لگ جائے اور ترش کی طرف پرواہ کر بال من پر ہوتا ہے بال ہے جبریل منا جبریل کا پر آل. سمجھ نہیں آ رہی سنو بھائی خودی ہو علم سے محکم تو غیر جبریل خودی ہو علم سے محکم تو غیر جبریل اگر ہو عشق سے محکم تو سور اس اللہ فرماتے ہیں ایمان اور غیرت وہی آزادی اور حریت جو ابھی بنائے آزادی اور مرد درویش کا جو سرمایہ بتایا ہے نا فرماتے ہیں اگر یہ خودی علم کے ساتھ مضبوط ہو جائے حقیقت کا علم بھی ساتھ آ جائے اور یہ خود ہی ادھر ہو. ادھر حقیقت کا علم آ جائے تو غیرت جبریل بن جاتی ہے صبح صبح صبح صح. صبح صح. صح. اگر یہ عشق سے مضبوط ہو جائے یعنی اس کے ساتھ عشق کی دولت بھی مل جائے اللہ کے عشق کی تو پھر اسرافیل کا وہ سور بن جاتا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے صبح صبح صبح صح. صبح صح. صح. دیکھیے حضرت صاحب میں یہی خیر جبریل بھی ہے سورہ اسرافیل بھی ہے کیونکہ انہوں نے خودی کو علم سے بھی محکم کر دیا اور خودی کو عشق سے بھی محکم ازاب سے باخبر ہوں میں عذاب سبحان اللہ دانش حاضر سے خبر ہوں میں کیوں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں میں سے لگی پر باتیں بے وقوف تم سمجھتے یہ تعلیم ہے میں اس تعلیم کو کہتا ہوں آگ یہ تمہاری پوری قوم کے لیے ہے ایمان سے بتاؤ اس وقت پوری دنیا کا معاشرہ عذاب بنا ہوا یا نہیں بنا ہوا اقبال نے کون سی غلط کیوں فرماتے میں کیوں کہہ رہا ہوں مت یہ سمجھو کہ سنی سنائی کر رہا ہوں نہیں کہ میں ساگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل حضرت ابراہیم خلیل کی طرح مجھے ساگ میں ڈالا گیا میں گیا ہوں عذاب دیکھ کر آیا ہوں تو میں بتا رہا ہوں لہذا بے وقوف ہو میری بات کو مان لو ہو فدو میری بات کو میں باخبر ہوں زمین بات میں باخبر ہوں بے خبر نہیں میں بےخبر فریب خر گئے منزل ہے کارواں ورنہ فریب خوردہ منزل, منزل ہے خوردہ منزل ہے راحت منزل سے ہے نشات پر بات ہے کیا کریں یار یہ مومنوں کے مسلمانوں کو جو آج کا قافلہ ہے نا یعنی آج کے مسلمان جو ہیں یہ بیچارے فریب خوردۂ منزل ہیں سکون اور رہنے کے یہ آدی بن چکے ہیں ٹھہرنے کے سونے کے بحنسوں کو ورنا اگر ان پر حقیقت کھل جائے تو حقیقت یہ ہے راز یہ ہے کہ راحت منزل سے سفر کرنا یعنی جنت کی منزل کی طرف چلتے رہنا چلتے رہنا حق کی منزل کی طرف چلتے رہنا اور دنیا میں سکون تلاش نہ کرنا فرمایا اصل راز ہے کہ راحت ساری اسی میں آئے وہ منزل میں راحت نہیں جو سفر میں ہے ہے ہے سمجھ نہیں ملہ بھی راحت منزل میں مصروف تھا ہر کوئی راحت منزل میں ہے ایک کوٹھی ہوئے تھے بس اگلے سنو بھائی جو اقبال کے دوسرے کلام پڑھنے والے ہیں ان کو اپنے کلام سے ہٹانا چاہتا ہے تو کس رنگ میں ہٹا رہا ہے نظر نہیں تو میرے حل سخل میں نہ ارے کے نہیں تو میرے حل سخل میں خودی ہے مثال تیغ اصیل سبحان اللہ فرماتے ہوئے انتہائی تیز دھار تلوار کی طرح ہمارے خودی کے نقطے ہیں اگر نظر تیز نہیں رکھتا نظر نہیں رکھتا دل والی بصیرت کی تو ہمارے کلام کے قریب مت آنا ورنہ جس طرح تلوار اندھے کو کاٹ دیتی ہے اسی طرح تمہیں کاٹ دے گی یا پروفیسر اندھے اے ڈاکٹر اندھے اے ماسٹر اندھے تو دل کا مردہ بے ضمیر ہے بے بصیرت ہے دلے ہمارے کلام کے قریب مت آؤ ہمارے کلام کے قریب بھائی آئے جس کے دل کے اندر بصیرت ہے درویشوں والی جس کو نظر کہتے ہیں نظر برتری نظر جس کو کہتے ہیں فکیروں والی نظر کہتے ہیں معلوم ہوا بتا رہے ہیں کہ جو یہ شکولی سب کا ہے لائن یہ ہمارا کلام جب پڑھے گا خود بھی مرے گا کل تلوار سے کٹے گا دوسروں بھی کاٹے گا دوسروں کو بھی کاٹے گا جب مرد فقیر آئے گا صاحب نظر ہمارے کلام سے ہمارے کلام کے تلوار سے تلوار سے یہ نظر والا خود کو بچا کر دشمن کو مارے گا خود ہی ہے مدال پہ ہاں آگے سنیے مجھے وہ در سے فرنگ آج یاد آتے ہیں ارے مجھے وہ سے فرنگ آئے مجھے وہ در سے فرن آج یاد آتے ہیں آج یاد آتے ہیں آج یاد آتے ہیں کہاں حضور کی لز اے دلیل یورپ کے اندر جو میں نے سبق پڑھے وہ سبق مجھے آج یاد آتے آج یاد آتے ہیں اس وقت میں جاتا تھا کوئی کچھ نصیب نہیں ہوئی تھی معرفت الہی آج جب وہ دولت ملی ہے جب وہ فقر کی دولت اتا ہوئی ہے دل میں نور روشنی نور آیا اللہ نے کرم فرمایا آج وہ مجھے یاد آتے ہیں سبق کہ وہ صرف دلیلوں میں الجھے رہتے تھے وہ دلیلوں میں الجھے رہتے تھے وہ جس چیز کی دلیل میں تھے ہم وہاں پہنچے ہوئے یہ مطلب کہ اگر وہ رنتی خدا کی وحدت میں دلیلیں پیش کر رہے ہیں یا خدا کے وجود کے متعلق دلیل کو پیش کر رہے ہیں وہ دلیل میں الجھے ہوئے ہیں ہم خدا خدا تک پہنچے ہوئے ہیں آلہ. اب ہم خدا تک پہنچے, پہنچے, پہنچے ہوئے پہنچے ہوئے ہیں. وہ حقیقت کی دلیل تلاش کرنے ابھی دلال میں تھے کہ حقیقت تک پہنچیں ہم حقیقت تک پہنچ چکے ہیں ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں آلہ. لیکن آج ابھی کس دور میں یہ نظم لکھی ہے اس وقت سے سمجھو عارف بلّا سمجھ نہیں آ رہی ہے اندھیری شب ہے جدا اپنے کاف سے ہے تلا اندھیری شب ہے جدا اپنے کاف لے سہ تب تیرے لیے نواب کندی رات بہت اندھیری ہے ہر طرف ظلمت ہے اندھیرا ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا کیا کریں ہدایت سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں لیکن سن لے میری شاعری میرا کلام یہ یوں سمجھ اندھیری رات میں تیرے لیے جیسے قندیل ہوتی ہے کی طرح چمک رہا ہے انشاءاللہ تمہیں اندھیری شب میں ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا لیکن بشرتے کہ تیرے اندر کوئی نظر ہو پرامار ورنا آخری فرماتے ہیں سد کے اقبال ارے بھائی داستان حرم داستان حرم کی ابتدا اور انتہا بتاتے ہیں کیا ہے کیا داستان حرم کی ابتدا اور انتہا حرم مکہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی انتہا کہاں غریب و سادہ رنگی سادگی داستان حرم ساد رنگی حرم نہایت اس کی حسین ابتدا اس مائی لوہ سر اللہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل سبحان اللہ سب ہائے فرماتے ہیں یار بڑی عجیب انوکھی سادہ اور رنگین داستان حرم ہے کہ جس کا آغاز ہوتا ہے حضرت اسماعیل سے وہ بھی قربانی ہے اور انتہا ہوتی ہے حسین پر وہ بھی قربانی ہے <laughs> مسلمان کو کہتے ہیں ظالم اگر حرم کے ساتھ تعلق ہے تو جس کی ابتدا بھی قربانی ہے انتہا بھی قربانی ہے پھر اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو قربانی کے لیے تیار رہے ورنہ فرامر ورنہ درد میں تو یہاں پر میرے حضرت فرماتے ہیں آپ <تصفح> فرماتے ہیں ملہ کتے اور شیعہ لانتی تم امام حسین کے ماتم کرتے ہو اور غم کرتے ہو توجہ آپ فرماتے ہیں بتاؤ یہ جو قربانی کی عید کرتے ہو قربانی کی عید کرتے کیوں کرتے ہو اس دن کیا ہوا تھا اس دن قربانی ہوئی تھی حضرت اسماعیل کی باپ نے چھری پھیر دی تھی باپ بچانے والے نے بچا لیا ایسے ارے لائن تمہیں شرم نہیں آتی گلے حسین کرتے ہوئے مناتے ہوئے وہ لانتی یہ اس جس دن عید کرتا ہے اور بڑی عید شمار ہوتی ہے اس دن نبی کے گلے پر چھری پھرتی ہے نبی کو نبی قربان کر دیتا ہے اپنے ارادے سے خدا بچا لیتا ہے اس دن نبی قربان ہوا تمہارے لیے عید بن گئی ارے لائن تمہیں شرم نہیں آتی جس دن حسین قربان ہوا تو بڑے تو بڑے یہاں پر وہ شیر پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار عارف بلّہ تھا خاج غلام فرید انہوں نے کہا ہے محرم ساڑی عید سبحان اللہ فقیر کی بات ہے ملہ برائے لڑ کتے شدید میرا ورگے आओ न یہ تیری نظر ہے ہماری یہ ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کا شاہزادہ تاجدار فرماتا ہے سبحان اللہ رومن پٹن کو سمجھو شادی سوج بھر جھڑ جھنگ دسم آباد دی عشرہ محرم ساڈی عید سبحان اللہ تو بہ محرم دے دس تے ساڈی عید دے نے کتے مલ્લા تیرے واسطے ماتم دے نے واسطے کیوں جو ساڈا حسین قربان ہویا ساڈا اسماعیل قربان ہویا بڑی قربانی عید بنی لان پیا حسین جو قربان ہوا چھوٹی عید دے کہہ دے سمجھ نہیں لگی نہیں مول شفیع کاروی رو رہا ہے فلانا رو رہا ہے فلانا رو رہا ہے اب برے برہلوانتی حسین کورونا چھوڑ دے میں ہوتا تیرا بوتھا پر قسم خدا کی کر کے لال کر دیتا چھتر مار مار کے تمہیں کس نے کہا لالموئی مام حسین کے رونے کا وہ کتے خود کو رو برباد تم ہوئے ہو ان <تصفح> <بعض شاکت. تصفح> کو روتے اور لانتی ہو جن کی دنیا بھی آخرت میں سرداری ہے میں آخر میں شرم نہیں آتی بھائی مانو کو کے کربلا کوئی کسی چکر میں ہے کو کسی چکر میں ہے بس رے کے چکر میں خبردار رونے والا مذہب کیا ہوگا ہمارا اسلام خدا کی قسم رونے کو بھی چپ رونے والوں کو بھی خاموش کرانے والا ہے بلکہ یوں سمجھو رونے والوں کو بھی خوشی دلانے والا الموتو ہوت المومن میرے میری نام نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تو مومن کا پھول ہے موت مومن کا ایمان سے بتاؤ جب پھول ناپ سے لگاتے ہو دل خوش ہوتا ہے بتاؤ غمگین ہوتا ہے شرم نہیں آتی جب مومن کو موت آتی ہے الموت جسر یوسر الحبیب ار موت پل ہے یار کو یار تک ملا دیتی ہے وہ خوش اسی وجہ سے بلال حبشی فرماتے ہیں گھر والی رو رہی ہے آ فرماتے رو مت اب تو خوشی کا دن ہے ہم محمد اور محمد کے صحابہ سے ملنے جا رہے ہیں اقبال ایسے نہیں کہتے کہ اقبال تیری بصیرت کو آفرین کہتا ہوں داد دیتا ہوں زہر تجھے بصیرت خدا تعالی نے کیا عظیم دی اقبال کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آوار دید آوار بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں باقی اسلام کی یہ نرگس اپنی بے نوری کی وجہ سے بڑے عرصے سے رو رہی تھی حضرت صاحب جیسے آج آئے اور قسم خدا کی ہزاروں سال بعد آج آپ نے یعنی مدت دراز کے بعد آپ نے یہ راز کھولے ہیں یہ راز رسول اللہ کے سینے میں یا صحابہ کے سینے میں تھے کہ حضرت ابو حضرت بلال فرماتے ہیں گھر والی کو رونا نہیں ہے ہم تو یاروں کو ملنے جا رہے ہیں اور آج حضرت نے پھر آ کے یہ راز کھول دیا کہ رونے والے کوئی اور ہوتے ہیں اسماعیل قربان ہوئے تو عید بنتی ہے جب حسین قربان ہوتے ہیں مسلمان قربان ہوتے ہیں تو عید بنتی ہے سبحان سبحان اللہ اللہ Allah. Allah. Allah. کو سمجھوں شادی سونج باری جارے جندی ابادی اشرا محرم ساڈڑی عید کشکے پنکھڑے مرشک پینڈے بڑے دور نہ بات وہ پگے تھرو لے سک لال پگے ہمارا اکبر آبادی فرماتا ہے فرماتا ہے اور سونے جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت کیوں کی جاتی ہے اللہ فکر کیا ہے کیوں سنت ہوتی وہ سنتا بے نا وہ ختنا ہوتا ہے نا اقبال اکبر کہتے ہیں اقبال کے بھی استاد فکر میں اقبال کے استاد تھے اقبال کہتے تھے میرے استاد میں فکر اکبر فرماتے ہیں پتا ہے مسلم کیوں قربانی ہوتی ہے اپنا خطرہ کیوں ہوتا ہے خون کیوں نکالا جاتا ہے ہیں بچے کو یہ سبق دیا جا رہا ہوتا ہے کہ سوچ لے جن کے گھر میں پیدا ہوا ادھر قربانی ہوگی خون ہی دینا پڑے گا तोई یہ तोई پہلے دن خون سے شروع ہو رہا ہے تیری انتہا بھی خون پر ہوگی باریکی بہت اور فرماتے ہیں سن یہ سنت ہے اور سنت کے لیے خون دے رہا ہے فرد کے لیے کیا دینا پڑے گا اس وجہ سے اگر بھائی میں کہتا ہوں ارے بھائی تیرو سنا اقبال کی زبان میں کہتا ہوں تیرو سنان و خنجر و شمشیر با من مایا کے کے شبیر با من مایا ارے بھائی ہمارے پاس پھولوں کی سیج نہیں ہے کانٹوں کی سیج ہے ادھر پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دینا پڑیں گی پتہ نہیں کفر اور باطل والے کیا کچھ کریں گے اس وجہ سے ہاتھ کے راستے پر چلنا ہے تو کانٹوں کے لیے تیار رہو پھولوں کی امید یہاں نہیں نہ رکھنا سمجھ لے آ رہی ہے یہ ٹور سکتے ہوس مانو ہائے جو, سختی منزل, جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے جو سختی ہے منزل کو سامان سفر سمجھے جسیب تمجے یہ سواری تمان ہے جہرا میری منزل تک لے جائے گا ہال نہیں دستا وقت آپ آ جان گے <سؤال> <سؤال> مزہ ہی سونا جیسن ارے بھائی امام حسین پاک کے ساتھ ظلم ضرور ہوا ہے آپ مظلوم شہید ہوئے کہ آپ کو نہ حق قتل کیا گیا نہ حق کا مطلب یہ ہے آپ حق کے راستے پر تھے یزید نہ حق کے راستے پہ گاؤ حق راستے پہ گاؤ اس وجہ سے اس لائن کا یہ کام ضرور ظلم شمار ہوگا لیکن بات سمجھنا ذہن میں رکھنا یہ وہ مظلوم نہیں جس کو گھر بیٹھے ستایا گیا ہو یہ وہ معلوم ہے جو حق کے لیے ظلم کا شکار ہونا چاہتا تھا ہو گیا آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! لہذا جو کتے بھونکتے ہیں جن کو بیٹھے بیٹھا ستا دیا دیا جن کو دیا کتھے مدینہ دے کتھے کربلا سینکڑے میلوں کا سفر ہے <laughs> نہیں <جن کو بیٹھے laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> یہ تزمین ہے کسی بغیرت کی یہ تزمین ہے سمجھ بات کیا دو حالانکہ اعلیٰ حضرت کے جو سلام ہے اس کا دو مصرے ہیں پہلا مصرا پہلا مصرا جانا اٹھایا جاتا ہے دوسرے پر پھر سلام کا کافی آ جاتا ہے بات سمجھا تو چار ہیں یہ تزمین ہے کسی بچوں کو یہ کمسا کسی حضرت کے ساتھ چار بنا کر پھر مراد یہ کیسا عجیب اتنا لمبا سفر ہوا ہے ابھی لے غلامان ماشاءاللہ جمعہ کرتے سلام حاضر کر سلام حضور کی مارکار پیش کرے وہ اتنے فدو ہوتے ہیں مرنا سی بوتے چیتر بغیر بچا بابو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا مطلب کردار ہی نہ رہا ہے نہیںل امام نے کچھ کیتا ہی اس کا تو یہی مطلب نکلا امام نے کچھ کتنے کتے آئے کتنے بالا نہیں کہتے شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی اور بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ ہے شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی, بھی کما بھی خالی بھی نہیں بھی قوموں بھی کی غلامی بھی غلامی, بھی غلامی بھی. کا زمانہ یہ فرماتے ہیں یہ ایسے غلام سبق دینے والے آپ غلام جو ہیں وہ موجود ہیں شاعر بھی ہیں صوفی بھی ہیں شاعر بھی علماء بھی ہو بھی یعنی یہ جو اپنے آپ کو فلسفی کہتے ہیں خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضامند مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلام پر غلامی پر اضافن. پر اضافن. پر راضی کرتے ہیں خوش کرتے ہیں مطمئن کرتے ہیں اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانے ماشاء اللہ آج فلانا موضوع ہو رہا ہے فلانا موضوع ہو رہا ہے حضرت صاحب کتاب کر رہے ہیں جی بل... لیکن کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے جو کتّی کے بچے تمہیں انگریز کی غلامی پر راضی کرتے ہیں, ہیں. بے شک مطمئن رکھتے ہیں کبھی آزادی کا جو سبق نہیں دیتے ہیں غلاموں کو مسائل کو بناتے ہیں کیا بنتے ہیں اپن مالتے ہیں